پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیات کی صورت میں نازل کیا ہے اور بے شک اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے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 بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور سابی متبدین اور نصارہ اور مجوسی اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا بے شک اللہ ان کے مابین یوم قیامت فیصلہ کرے گا یقیناً اللہ ہر شے پر شاہد ہے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 ان اللہ فین شہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمانوں میں اور جو کوئی زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ بھی اور بہت سوں پر اس کا عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں بے شک اللہ جو چاہے کرتا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف المجوس سے مراد آتش پرست ہیں جو دو خداؤں کے قائل ہیں ایک ظلمت کا خالق ہے جسے وہ احرمن کہتے ہیں دوسرا نور کا جسے وہ یزداں کہتے ہیں پھر ان میں مذکور یا مذکورہ گمراہ فرقوں کے علاوہ جتنے بھی اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنے والے ہیں سب آ گئے پھر ان میں سے حق پر کون ہے باطل پر کون یہ تو ان دلائل سے واضح ہو جاتا ہے جو اللہ نے اپنے قرآن میں نازل فرمائے ہیں اور اپنے آخری پیغمبر کو بھی اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا سورہ فتح آیتمبر اٹھائیس یہاں فیصلے سے مراد و جزا ہے جو اللہ تعالیٰ باطل پرستوں کو قیامت والے دن دے گا اس جزا سے بھی واضح ہو جائے گا کہ دنیا میں حق پر کون تھا اور باطل پر کون پھر یہ فیصلہ محض حاکمانہ اختیارات کے زور پر نہیں ہوگا بلکہ عدل و انصاف کے مطابق ہوگا کیونکہ وہ باخبر ہستی ہے اسے ہر چیز کا علم ہے پھر بعض مفسرین نے اس سجدے سے ان تمام چیزوں کا احکام الہی کے تابع ہونا مراد لیا ہے کسی میں مجال نہیں کہ وہ حکم الہی سے سرتابی کر سکے ان کے نزدیک وہ سجدہ اطاعت و عبادت مراد نہیں جو صرف اکلا کے ساتھ خاص ہے جبکہ بعض مفسرین نے اسے مجاز کی بجائے حقیقت پر محمول کیا ہے کہ ہر مخلوق اپنے اپنے انداز سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے مثلاً من منفی سماعات سے مراد فرشتے ہیں من منف ارض سے ہر قسم کے حیوانات انسان جنات چوپائے اور پرندے اور اور دیگر اشیاء ہیں یہ سب اپنے اپنے انداز سے سجدہ اور تسبیح الہی کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر چوالیس سورج چاند اور ستاروں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ مشرقین ان کی عبادت کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تم ان کو سجدہ کرتے ہو یہ تو اللہ کو سجدہ کرنے والے اور اس کے ماتحت ہیں اس لیے تم انہیں سجدہ مت کرو اس ذات کو سجدہ کرو جو ان کا خالق ہے بحوال سر حامیم سجدہ آیت نمبر سینتیس صحیح حدیث میں ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے پھر اسے تلو ہونے کا حکم دیا جاتا ہے ایک وقت آئے گا کہ اسے کہا جائے گا واپس لوٹ جا یعنی جہاں سے آیا وہی چلا جا تو یہ مغرب سے تلو ہو جائے گا بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 3199 و اور صحیح مسلم حدیث نمبر ایک اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے خواب میں اپنے ساتھ درخت کو سجدہ کرتے دیکھا بہوالے جامعہ ترمیمیزی حدیث نمبر پانچ سو اناسی و تحفۃ الحوضی تیسری جلد صفحہ نمبر ایک سو انسٹھ حدیث نمبر پانچ سو اناسی اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار ترپن اور پہاڑوں اور درختوں کے سجدے میں ان کے سائیوں کا دایاں یا دائیں بائیں پھرنا یا جھکنا بھی شامل ہے جس کی طرف اشارہ سرہ رات آیت نمبر پندرہ اور سر نحل آیت نمبر اڑتالیس اور انچاس میں بھی کیا گیا ہے پھر یہ سجدہ اطاعت و عبادت ہی ہے جس کو انسانوں کی ایک بڑی تعداد کرتی ہے اور اللہ کی رضا کے مستحق قرار پاتی ہے پھر یہ وہ ہیں جو سجد اطاعت سے انکار کر کے کفر اختیار کرتے ہیں ورنہ تقوینی احکام یعنی سجد انقیات میں تو انہیں بھی مجال انکار نہیں تقوینی احکام سے مراد مرض موت اور مصائب و علام وغیرہ ہیں جن میں انسان بے بس ہیں کفر اختیار کرنے کا نتیجہ ذلت و رسوائی اور آخرت کا دائمی عذاب ہے جس سے بچا کر کافروں کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اذن خصمان اختصموا في ربهم فالذین كفرت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم یہ دو جھگڑنے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا پانی انڈیلا جائے گا بھی ہی میں اس سے وہ سب کچھ گل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں بھی مقامع من حدید اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے اور وہ جب بھی مارے غم کے اس سے باہر نکلنے کا ارادہ کریں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا بے شک جلانے والا عذاب چکھو ان اللہ يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب والؤلؤ ولباسهم فيها حرير جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یقیناً اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا وَهُدُو اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی اور قابل تعریف اللہ کی راہ دکھائی گئی ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بظلم نذقه من عذاب بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے اس میں مقیم اور بادیہ نشین مطلب باہر سے آنے والے برابر ہیں اور جو اس میں ظلم کے ساتھ کج روی کا ارادہ کرے ہم اسے نہایت دردناک عذاب چکھائیں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف حیوین خسمین یہ دونوں تسنی کے سیکھے ہیں سیغے ہیں بعض نے اس سے مراد مذکورہ گمراہ فرقے اور اس کے مقابلے میں دوسرا فرقہ مسلمان لیا ہے یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں مسلمان تو اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت عال الباس کے قائل ہیں جبکہ دوسرے اللہ کے بارے میں مختلف گمراہیوں میں مبتلا ہیں اس ضمن میں جنگ بدر میں لڑنے والے مسلمان اور کافر بھی آ جاتے ہیں جس کے آغاز میں مسلمانوں میں ایک طرف حضرت حمزہ حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنوم تھے اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں کافروں میں اطبا شیبہ اور ولید بن اطبا تھے بھوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 4744 امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ہی مفہوم صحیح اور آیت کے مطابق ہیں پھر اس میں جہنمیوں کے عذاب جہنمیوں کے عذاب کی کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے جو انہیں وہاں بھگتنا ہوگا آی اللہ من پھر جہنمیوں کے مقابلے میں یہ اہل جنت کا اور ان نعمتوں کا تذکرہ ہے جو اہل ایمان کو مہیا کی جائیں گی پھر یعنی جنت ایسی جگہ ہے جہاں پاکیزہ باتیں ہی ہوں گی وہاں بیہودہ اور گناہ کی باتیں نہیں ہوں گی پھر یعنی ایسی جگہ کی طرف جہاں ہر طرف اللہ کی ہمد اور اس کی تسبیح کی سدائے دل نواز گونج رہی ہوگی اگر اس کا تعلق دنیا سے ہو تو مطلب قرآن اور اسلام کی طرف رہنمائی ہے جو اہل ایمان کے حصے میں آتی ہے پھر روکنے والوں سے مراد کفار مکہ ہیں جنہوں نے چھ ہجری میں مسلمانوں کو مکہ جا کر عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور مسلمانوں کو حدیبیہ سے واپس آنے اور ہدیبیہ سے واپس آنا پڑا تھا پھر اس میں اختلاف ہے کہ مسجد حرام سے مراد خاص مسجد مطلب کعبہ ہی ہے یا پورا حرم مکہ کیونکہ قرآن میں بعض جگہ پورے حرم مکی کے لیے بھی مسجد حرام کا لفظ بولا گیا ہے یعنی جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے جہاں تک خاص مسجد حرام کا تعلق ہے اس کی بابت تو یہ بات متفقہ ہے کہ اس میں مقیم و غیر مقیم ملکی اور آفاقی سب کا حصہ مساوی ہے یعنی بلا تخصیص و تفریق ہر شخص رات اور دن کے کسی بھی حصے میں عبادت کر سکتا ہے کسی کے لیے بھی کسی مسلمان کو عبادت سے روکنے کی اجازت نہیں ہے البتہ جن علماء نے مسجد حرام سے مراد پورا حرم لیا ہے ان کے ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ پورا حرم مکی سب مسلمانوں کے لیے یکسا حیثیت رکھتا ہے اور اس کے مکانوں اور زمینوں کا کوئی مالک نہیں اسی لیے ان کی خرید و فروخت اور ان کو کرائے پر دینا ان کے نزدیک جائز نہیں جو شخص بھی کسی جگہ سے حج یا عمرے کے لیے مکہ جائے تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ جہاں چاہے ٹھیر جائے وہاں رہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہرنے سے کسی کو نہ روکیں دوسری رائے یہ ہے کہ مکانات اور زمینیں مل کے خاص ہو سکتی ہیں اور میں مالکارہ تصرفات یعنی بیچنا کرائے پر دینا جائز ہے البتہ وہ مقامات جن کا تعلق مناسب کے حج سے ہے مثلاً منا مزدلفہ اور عرفات کے میدان سے مینا مزدلفہ اور عرفات کے میدان یہ وقف عام ہیں ان میں کسی کی ملکیت کسی کی ملکیت جائز نہیں یہ مسئلہ قدیم ف کہا کے درمیان خاصا مختلف فیہ رہا ہے تاہم آج کل تقریباً تمام کے تمام علماء ہی ملکیت خاص کے قائل ہو گئے ہیں اور یہ مسئلہ سرے سے اختلافی ہی نہیں رہا ہے مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم نے بھی امام ابو حنیفہ اور فقہا کا مسلک کے مختار اسی کو قرار دیا ہے ملاحظہ ہو معارف القرآن چھٹی جلد صفحہ نمبر دو سو ترپن پھر الحادن کے لفظی معنی تو کج روی کے ہیں یہاں یہ عام ہے کفر و شرک سے لے کر ہر قسم کے گناہ کے لیے حتیٰ کہ بعض علماء الفاظ قرانی کے پیش نظر اس بات تک کے قائل ہیں کہ حرم میں اگر کسی گناہ کا ارادہ بھی کر لے گا چاہے اس پر عمل نہ کر سکے تو وہ بھی اسی وعید میں شامل ہے بعض کہتے ہیں کہ محض ارادے پر مواخذہ نہیں ہوگا جیسا کہ دیگر نصوص سے واضح ہے تاہم ارادہ اگر عظم میں مسمم کی حد تک ہو تو پھر قابل گرفت ہو سکتا ہے بھوالے تفسیر فتح القدیر پھر یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو مذکورہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإذ لإبراهيم مكان ألا تشرك بي وطحر للطائفين وَالْقَائِمِينَ تھی سجود اور یاد کریں جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی اور اسے حکم دیا کہ تو میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کر اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں رکو سجدے کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک رکھ سجیوں کو اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے وہ تیرے پاس پیدل مطلب چل کر اور ہر لاغر سواری پر سوار ہو کر آئیں گے جو ہر دور دراز رستے سے آئیں گی تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں اور معلوم ایام میں ذبح کرتے وقت ان چوپائے مویشیوں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اللہ نے انہیں دیے ہیں پھر تم خود بھی ان کا گوشت کھاؤ اور ہر لاچار فاکہ کش فقیر کو کھلاؤ اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی بیت اللہ کی جگہ بتلا دی اور وہاں ہم نے ذریعت ابراہیم علیہ السلام کو جا ٹھہرایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح کی ویرانی کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی ہے جیسا کہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مسجد جو زمین میں بنائی گئی مسجد حرام ہے اور اس کے چالیس سال بعد مسجد اقسا تعمیر ہوئی بحال صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو بیس احمد پانچویں جلد صفحہ نمبر ایک سو اور 166 اور 167 پھر یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی غرض بیان کی کہ اس میں صرف میری ہی عبادت کی جائے اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ مشرقین نے اس میں جو بت سجا رکھے تھے یا سجا رکھے ہیں جن کی وہ یہاں آ کر عبادت کرتے ہیں یہ ظلم سری ہے کہ جہاں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی وہاں بتوں کی عبادت کی جاتی ہے پھر کفر بت پرستی اور دیگر گندگیوں اور نجاستوں سے یہاں ذکر صرف نماز پڑھنے والوں اور طواف کرنے والوں کا کیا ہے کیونکہ یہ دونوں عبادتیں خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہیں نماز میں رخ اسی کی طرف ہوتا ہے اور طواف صرف اسی کے گرد کیا جاتا ہے لیکن اہل بدت نے اب بہت سی قبروں کا طواف بھی ایجاد کر لیا ہے اور بعض نمازوں کے لیے قبلہ بھی کوئی اور عائد اللہ عمین جو چارے کی قلت اور سفر کی دوری اور تھکاوٹ سے لاغر اور کمزور ہو جائیں گے پھر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مکہ کے پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ نحیف سی صدا دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی جس کا مشاہدہ حج اور عمرے میں ہر حاجی اور معتمر کرتا ہے پھر یہ فائدے دینی بھی ہیں کہ نماز طواف اور مناسق حج و عمرہ کے ذریعے سے اللہ کی مغفرت و رضا حاصل کی جائے اور دنیاوی بھی کہ تجارت اور کاروبار سے مال و اسباب دنیا بھی میسر آ جائے پھر بہیمت الانعام مطلب پالتو چوپائیوں سے مراد اونٹ گائے بکری اور بھیڑ دمبے ہیں ان پر اللہ کا نام لینے کا مطلب ان کو ذبح کرنا ہے جو اللہ کا نام لے کر ہی کیا جاتا ہے اور ایام معلومات سے مراد ذبا کے ایام ایام تشریق ہیں جو یومن نہر دس ذوالحجہ اور تین دن اس کے بعد ہیں یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ ذالحجہ تک قربانی کی جا سکتی ہے عام طور پر ایام معلومات سے عاشرہ ظالحجہ اور ایام معدودات سے ایام تشریق مراد لیے جاتے ہیں تاہم یہاں محدوداتین جس سیاق میں آیا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایام تشریق مراد ہیں واللہ اللہ عالم گویا سورہ بکرا کی آیت وفق اللہ محدود میں ایام معدودات اور یہاں آیت میں مذکور ایام معلومات دونوں سے مراد ایام تشریق ہوئے کیونکہ ایام معدودات کی بابت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے الیام المعدودات الیام التشری وحی اور بات و ایامن یوم النہر وصلاۃۃۃ بعدہ بہار تفصیل ابن کثیر یعنی ایام معدودات گنتی کے چند دن سے مراد ایام تشریق یعنی یوم النحر دس ذوالحجہ پھر تین دن اس کے بعد ہیں مطلب گیارہ بارہ اور تیرہ ذوالحجہ اور فقہ حنفی کی مشہور اور متداول کتاب ہدایہ میں بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ ایام تشریق تین دن ہے گیارہ بارہ تیرہ ملاحظہ ہو کتاب الضحیہ صفحہ نمبر چار سو تیس آخرین طبع لکھنؤ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب غنیت الطالبین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایام مادودات کی یہی تفسیر نقل فرمائی ہے سفر نمبر پانچ سو ستر لاہور تیرہ سو نو ہجری پس جب یہ ثابت ہو گیا کہ یوم النحر قربانی کے دن دس ذوالحجہ کے علاوہ ایام تشریق تین دن ہیں یعنی گیارہ بارہ تیرہ ذوالحجہ جن میں ذکر الہی بالخصوص فرض نمازوں کے بعد اور دیگر اوقات میں تکبیرات کہی جاتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایام تشریق قربانی کے دن بھی ہیں جن میں قربانی کی جا سکتی ہے چنانچہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کل ایام تشریقی ضبحَََََََََََََ بھوال مسند احمد چوتھی جلد صفحہ نمبر بياسی اور صحيبن حبان آٹھوی جلد صفر نمبر تین سو اٹھاسٹھ وہ تفسیر ابن کثیر تفسیر صورت الحج و نصب الرایا چوتھی جلد صفح نمبر پانچ و سن الدار قطنی چوتھی جلد صفح نمبر دو طبع جدید و سنا القبرالبحقی آٹھویں جلد صفح نمبر انتیس طبع جدید یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے ایام تشریق ذیبا کے دن ہیں تفسیر بن کثیر میں ہے کہ امام شافی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں سورہ حج اور سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ مسلک راج ہے کہ قربانی کا وقت دس ذالحجہ سے ایام تشریق کے آخری دن مطلب تیرہ ذوالحجہ تک ہے بعض حضرات نے حدیث مذکورہ حدیث مذکور کے ایام تشریق ذبح کے دن ہیں کو منقطع قرار دیا ہے یہ ٹھیک ہے لیکن اس کے بعض درک موصول بھی ہیں بنا بری محدثین کے ایک گروہ کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے اس لیے شیخ البانی نے اسے صحیح الجامع الصغیر دوسری جلد صفحہ نمبر 834 حدیث نمبر 4537 میں درج کیا ہے الصغیر الجامع الصغیر الجامع کے شارح علامہ مناوی نے بھی اس کی صحت کو تسلیم کیا ہے دیکھیے فیض القدیر نویں جلد صفحہ نمبر 4485 یہ حدیث نمبر 4485 حافظ حسمی نے بھی اس کے تمام رجال کو سقا قرار دیا ہے بہوالے مجمع الزوائد تیسری جلد صفحہ نمبر دو سو صاحب الفتح الربانی نے اس کے انقطاع کی تردید اور اس کی صحت کی توثیق کی ہے دیکھیے الفتح الربانی تیرہویں جلد صفحہ نمبر چورانوے شیخ البانی نے الصحیحہ میں اس کے تمام ترک پر بحث کر کے اس کو دیگر شواہد کی بنا پر قابل حجت گردانہ ہے دیکھیے اسلسلہ صحیحہ پانچویں جلد صفحہ نمبر 617 زاد الماعاد کے محقق نے اپنی تاریخ میں اسے صحیح قرار دیا ہے دیکھیے زاد الماعاد ود بت بتحقیق شعیب الرنعوت دوسری جلد صفحہ نمبر 318 مزید تفسیر کے لیے دیکھیے کتاب العم ل الامام شافعی دوسری جلد صفحہ نمبر 142 سو طبع مصر 1973 ونیل الاوطار پانچویں جلد سفر نمبر 142 سو بیالیس و موارد المان فی زواحدنی حبان تیسری جلد سفر نمبر 325 پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم نذورهم پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور چاہیے کہ اپنی نظریں پوری کریں اور چاہیے کہ قدیم گھر مطلب بیت اللہ کا طواف کریں یہی حکم ہے اور جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے رب کے ہاں اس کے لئے بہت بہتر ہے اور تمہارے لیے چوپائے حلال کیا گئے ہیں سوائن کے جو تم پر پڑھے جا چکے ہیں ان کے جو تم پر پڑھے جا چکے ہیں لہذا تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو اب چلتے ہیں نیات کی تفسیر کے طرف یعنی دس الحجہ کو جمرۂ کبرا یا اقبا کو کنکریاں مارنے کے بعد حاجی کو تحلل اول یا اصغر حاصل ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے اور بیوی سے مباشرت کے سوا دیگر وہ تمام کام اس کے لیے جائز ہو جاتے ہیں جو حالت احرام میں ممنوع ہوتے تھے ممنوع ہوتے ہیں میل کچیل دور کرنے کا مطلب یہی ہے کہ پھر وہ بالوں ناخنوں وغیرہ کو صاف کر لے تیل خوشبو استعمال کر لے اور سلے ہوئے کپڑے پہن لے وغیرہ پھر اگر کوئی مانی ہوئی ہو جیسے لوگ مان لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے مقدس گھر کی زیارت نصیب فرمائی تو ہم فلاں نیکی کا کام کریں گے پھر العتیق کے معنی قدیم کے ہیں مراد خان کعبہ ہے کہ حلق یا تقسیر کے بعد توافِ افضا کر لے جسے طوافِ زیارت بھی کہتے ہیں اور یہ حج کا رکن ہے جو وقوف عرفہ اور جمرۂ اقبہ یا قبرا کو کنکریاں مارنے کے بعد کیا جاتا ہے جب کہ توافِ قدوم بعض کے نزدیک واجب اور بعض کے نزدیک سنت ہے اور توافِ ودا سنت معقدہ یا واجب ہے جو اکثر اہل علم کے نزدیک عذر سے ثاقت ہو جاتا ہے جیسے حائزہ عورت سے بال اتفاق ساقت ہو جاتا ہے بحوال عیسر تفاثیر پھر ان حرمتوں سے مراد وہ مناسب حج ہیں جن کی تفصیل ابھی گزری ان کی تعظیم کا مطلب ان کی اس طرح ادائیگی ہے جس طرح بتلایا گیا ہے یعنی ان کی خلاف ورزی کر کے ان حرمتوں کو پامال نہ کرے پھر جو بیان کیے گئے ہیں کا مطلب ہے جن کا حرام ہونا بیان کر دیا گیا ہے جیسے آیت حرمت علم دموں الایا سورہ مائدہ آیت نمبر تین میں تفصیل ہے پھر رجسا کے معنی گندگی اور پلیدی کے ہیں یہاں اس سے مراد لکڑی لوہے یا کسی اور چیز کے بنے ہوئے بت ہیں اور کسی چیز کے بنے ہوئے بت ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا یہ نجاست ہے اور اللہ کے غضب اور عدم رضا کا باعث اس سے بچو پھر جھوٹی بات میں جھوٹی بات کے علاوہ جھوٹی قسم بھی ہے جس کو حدیث میں شرک اور عقوق والدین ماں باپ کی نافرمانی کے بعد تیسرے نمبر پر کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ جن چیزوں سے پاک ہے وہ اس کی طرف منسوب کی جائیں مثلاً اللہ کی اولاد ہے فلاں بزرگ اللہ کے اختیارات میں شریک ہے یا فلاں کام پر اللہ کس طرح قادر ہوگا جیسے کفار بعض بادل الموت پر تعجب کا اظہار کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں یا اپنی طرف سے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کر لینا جیسے مشرقین بحیرہ صاحبہ وسیلہ اور حام جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے یہ سب جھوٹ ہیں ان سے اجتناب ضروری ہے مذکورہ جانوروں کی تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ معاہدہ آیت نمبر ایک ہزار پینتیس کا ہاشیہ سورہ معاہدہ آیت نمبر ایک سو تین کا حاشیہ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی اجمعین